بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت محسن موجود تمام خران اور باقی سامنے پشما پھر سلامت کرتے ہیں شکولہ ہوتا سلسلہ درست جو ہے باب زکوٰۃ درس نمبر اٹھارہ اور پیش ایک سو تیرہ سے آپ حضرت مبارکان تک پہنچا ہوں اس میں مختلف مسائل پہ گفتگو ہیں ایک تو کون کون سی مال بیت المال سے تعلق رکھتے ہیں اس موضوع پر بات ہے اس کے بعد تجارت کے مال پر زکوۃ ہے یا نہیں ہے اس موضوع پر اس کے بعد زکوٰۃ فطرہ جو رمضان مبارک میں ہم ہر نفر کے لحاظ سے نکالتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں فرماتے ہیں بیت المال سے متعلق چونکہ بعض اس سے پہلے جنگ کے بارے میں تھا تو جنگ بہت سی چیزیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو ان میں سے کون سی چیزیں بیت المال میں جمع ہوگا کون سی چیزیں تقسیم ہوگا جو تاسیم ہوگا وہ بیان ہو گیا رائے فرمائی و بیما تعال کو اونمت اُن کے انوال میں سے جو تعلق رکھتے ہیں بے بیت المال الاسلام عثمان بیت, بیت المال الاسلام اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے اور اس مال کا تصرف جو ہے وکان اختیار ہو اور اس کے خرچ کا اختیار لیل امام واد کے امام اور حاکم اسلامی کے لیے حکومت کے ہاتھ میں ہیں وہ قطائی و ملوک الکفرائے قطاع ان کی جمع اس کی جاگیری زمینیں ہیں ملوک جو ہے ہانجی بادشاہوں ملک کی ہانجی ملک کی جمع ملوک اور بادشاہوں کے معنی میں کافرا ہاں کافر کافر بادشاہوں کے جو ہے جاگیری زمینیں وہ بیت المال میں جمع ہوگا وہ والوں اور ان بادشاہوں کے ذاتی مال و خزانے ان کے ذاتی خزانے یہ سب جو ہے یقیناً عوام ہی کے ہوتے ہیں ان کے پاس جمع ہوتے ہیں یہ بیت المال میں جمع ہوگا اور ان کا تصرف امام کے اتھارٹی میں ہوگا اور حاکم اسلامی کے وہ مسلمانوں کے ضروریت کو دیکھ کر صرف کریں گے وہ مال ان اس کے علاوہ وہ مال کہ لا وارثلا جس کا کوئی وارث نہیں ہے یعنی ایک بندہ بہت ہو جاتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے نزدیک دور کا ساتھ اس نے کسی کو ہیوا بھی نہیں کیا اپنے جائیداد اور وصیت بھی نہیں کیا اس نے مال صرف کرنے کا تو اسی سربھ میں وہ مال جو ہے بیت المال مسلمین میں جم ہو جائے گا المات و مال لا وارث اللہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے قریب دور کا تو پھر وہ بھی بیت المال میں جمع ہوگا اس کے علاوہ ومن الاراضی زمینوں میں سے وہ زمینیں اور اودیا وہ وادیاں اور جہاں پر پانی بہتر رہتا ہے ہاں جی ندی نالیاں ور روس الجوار پہاڑوں کی چوٹیاں اللہ, اللہ جن کا کوئی مالک نہیں ہے ہاں جی تو وہ سب بھی بیت المال کا حصہ ہیں بیت المال میں جمع ہوگا اور جو ہے وہ امام کے حتیٰ تصرف ہوگا ان کا مالک امام ہوگا امام جو ہے ان کو کسی کے قبضے میں کسی کو آباد کرنے کی اجازت دے دیں اور دے سکتے ہیں ہاں جی ان زمینوں کو جو غیر آباد ہے بنجر پڑا ان کا کوئی مالک نہیں ہے وہ حکومت کے اندر ہوتی ہے آج کل جو ہے اور پہلے ای وقت کی امام اور حاکم اسلامی کے ہاتھوں میں تو آج کل حکومت کے حد میں ہوتی ہے حکومت کی اجازت سے لوگ پھر ان کو آباد کرتے ہیں اما تجارت کے مالبہ اماں مال و تجارت جو اس پر زکات ہے یعنی فرماتے مال و تجارت ان کا نرب ہو اگر ہو اس کا نفا اس کو جو تجربہ جو فائدہ آتے ہیں اکثر میں ان معاونت زیادہ ہو اس تاجر کے بی بچوں کے خرچے سے معاون خرچہ عیار بی بچے اس کے بی بچے جو ماتاحت جو جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں ان کے خرچہ خوراک سے زیادہ ہے اس پہ بچت تھے وہ بلغہ اور جو بچت تھے وہ پہنچتا ہے نصاب کو زکوۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے یعنی دو باون تولی چاندی کے متبادل اس کے پاس رقم جمع ہو جاتا ہے وہ حال لہر اور اس پر سال بھی گزار جاتا ہے حالہ گزار جا لہر اسی منفعات پہ جو جمع کر کے رکھا ہے ہال سال بھی گزر جاتا ہے سال وہ پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے وکان صاحب اور ساتھ ہی اس مال کا مالک جو تاجر ہے وہ من المتمولی نا مالداروں میں سے ہے متمول ہے مالداروں میں سے ہے امیر آدمی ہے ہاں جی تو اس کے پاس جو ہے حفیظ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ واجبت تو پھر اس مالی تجارت میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ واجب ہے یعنی نصاب پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کے حصال بھی جائے اس کے اور اس کے بھی بچوں کا خرچہ بھی پورا ہو کے بچ رہا ہے اور خود مالداروں میں سے بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے برما دیں ولا ورنہ ہم صحاب بطن ہے واجب نہیں ہے یعنی اگر ایک بندہ اس کے زکوٰۃ تو فائدہ جو ہے وہ اس کی بیوی بچوں کے خدشے سے اضافی ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے نصاب کو بھی پہنچ جاتا ہے لیکن جو ہے وہ مصاحب تجارت ہے وہ تاجر مالداروں میں سے نہیں ہے متمولین میں سے نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں مستحب ہے اگرچہ نصاب کو پہنچا ہے اس سال کو ذرا محمد زکات الفطر بال ذکات الفطر ف واجب ہے جو ہر نفر کے لحاظ سے نکالتے ہیں اور وہ گھر کے سربراہ پر واجف ہے ہاں جی سربراہ پر واجف ہے اس کو اپنے ماتا ہر لوگوں کی جانب سے دینا ہے تو احمد زکات الفر وجبد واجف علا کل بالغ ہر بالغ عقل عقل مسلم مسلمان پر کیونکہ ہر شرعی حکم کے لیے بالغ ہونا عاقل ہونا مسلمان ہونا شرط ہے تو وہی عمومی تین شرط اس کے علاوہ حورن آزاد ہو افغان ایسے مالدار ہو گینا اس کی مالداری یکفی کے حیات کرے جناب سے اس کی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ولی عالی بیوی بچوں کا صنعت ایک سال کھیلیں کیونکہ ہمارے جیسے گاؤں وغیرہ میں جو زمیندار لوگ ہیں ان کا جو فصل ہے اس میں اندازہ ہو جاتا ہے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ فصل کرتے ہیں یا خریف کا فصل لے گرمیوں کا فصل تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے اس سے میرے گھر کے خرچہ خراب پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اگر ہوتا ہے تو پھر ان پر واجب ہے فطرہ نکالنا اگر نہیں ہوتا ہے پھر اس پر مستعف ہے ابھی بعد میں بتا رہے <تصفح> تو پھر جو ہے اس کی مالداری اس کے غنا جو ہے کفات کرتا ہے اس کی اپنی ضروریات پورا ہونے کے لیے ویالی بھی بچوں کا اور آج کل تنخواہ ماہانہ تنخواہ پتہ ہے, ہے وہی گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس حساب سے تو ان پر جو ہے واجفی خریدا یہ کہ وہ اس زکوٰۃ فطرے کو نکالیں ان نفس سے خود کی جانب سے خود کا حساب بھی ہے اس کے بیوی بچوں کا جانب سے ان کے ہر ان کی طرف سے ان کا فطرہ بھی اور اس کے جو ماتا ہیں وہ مسلمن مسلمان مسلمان کا نہ ہو او کافرن یا کافر ہو یعنی اس جو ماتا ہیں وہ اگر کافر بھی ہیں تو ان کا ایک مالک ہے اس کے غلام کافر ہے تو مالک کو اس کافر کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہوگا حورن کا نہ اور اب وہ اس کے جو ماتاہ لوگ ہیں وہ غلام ہو اور ابدن ہاں جی فلاً آزاد ہو اور ابدن یا غلام ہو ہاں سب سے نکلنا فقیراً کہنا وہ چھوٹے بچے ہوں اور قبلن یا بڑے لوگ ہیں بڑے عمر کے لوگ ہیں اور ان کی کحالت جیسے بیوی ہے بڑے عمر کے ہیں غلام یہ بڑے عمر کے ہو اس کی کحالت اس مرد کے اوپر ہو تو پھر اس کو ان مثارے کی طرف سے زکوٰۃ الفطرہ نکالنے واجب ہے دیکھ بالا وہ کہنا فقیرن اور اگر وہ شاید فقیر ہے تو بھی یونی تو بھی وہ زکوٰۃ فطرے کو نکالے گا کانا تورن اور اس کا نکالنا اس کے لیے تبرو یعنی مستعب ہے باعث سواف ہے واجب نہیں ہے چونکہ فقیر ہونے کی وجہ سے فراغ فرماتے ہیں، نیت و ترجیب الیت الیت کرنا واجب ہے زکوۃ الفطرے میں بھی جس طرح باقی عبادتوں میں ہیں کب اندہ اخراج ہا زکات کو نکالتے وقت یعنی آپ اپنے پیشوں میں سے ہاں اس زکوۃ کے پیسے کو الگ لفافے میں ڈال رہیں دینے کے لیے یا الگ ذمہ ڈالیں اسی وقت نیت کریں یا اویسا لیا اس زکوٰۃ فطرے کو پہنچاتے وقت بلمستحق کے مستحق تاک مستحق تاک پہنچاتے وقت آپ نیت کریں زکوۃ الفطر کی نیت کر کے اس کو دے دیں لیکن نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر عمل کے لئے نیت ضروری ہے تو اس فطرے کے لیے بھی نیت ضروری ہے <coughs> یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ اگر فقیروں پہ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ فطر مستعف ہیں جن کے سال کا خرچہ کا گزارا نہیں ہے باقی جن کے بعد مال ہیں کہ سال کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو پھر خود کی طرف سے اس کے علویہ کی در سے بیوی بچوں کی طرف سے غلام خادم کی طرف سے سب کی طرف سے فطرہ نکالنا اس پر غلام کی طرف سے واجب ہے آگے فطرہ اب آپ کو دینا کب گش کب واجب ہو جائے گا ویسے آپ اپنی زکوۃ الفطر پورا ماہ رمضان کے اندر شروع جب بھی رمضان داخل ہو آپ دے سکتے ہیں تو جب بھی پورے رمضان میں جب بھی آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں لیکن ادا کرنا واجب کب ہوگا ہیں واجب اس وقت ہوگا جب رمضان کی عید کی چاند نظر آ جائے جیسے ہاں جہاں آخری دن میں چاند نظر آتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماس ہونے تک اس بیچ میں آپ کو اس الفطر کا نکلنا واجب ہے اگر آپ نے عید کی نماز تک بھی ذکوۃ الفطر نہیں نکالا تو پھر قضا ہو گیا آپ کو قضا ہوگی پھر قضا کے نیت سے ادا کریں لیکن رمضان میں دے دیں یا عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں تو یہ ادا کرنی سے ہوگا تو وہی وجہ اور یہ عید الفطر جو ہے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے واجب ہو جاتی ہے کب سے ہی نہ رویت الہل علی شواد اس وقت سے جب ماہ شوال کی ہلال پہلی تاریخ کی چاند کا رویت دیکھنے پر ہاں یہ رویت ہلال شوال ماہ شوال کی چاند دیکھنے کے وقت سے لے کر جو ہی چاند دے وقت دیکھ لیا آپ نے آپ زکاۃ فطر واجب ہو جاتے وایہ واجوہ یہ واجب ہے نا اس وقت رویت ہلال شوال ماہ شوال کے چاند نظر آ جائے تو اور یعنی آخری تاریخ کو فلاح وسلمہ اس لیے جو ہے جو ہی چاند نظر آئی ہے وہاں سے فطر واجب ہے اسی حکم کی روشنی فرما اگر کافر اگر مسلمان ہو جائے فاروق اسلم کافر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور والا کا شوی یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے کیونکہ بالغ ہونے کے اوپر بعد خود پر واجف ہے نابالغ بچوں کا باپ پر واجب ہے یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے ابشتہ کا نہ فقیر یا کوئی فقیر مالدار ہو جائے غنی ہو جائے اچانک کسی نے خوب مال دے دیا غنی ہو گیا ہاں جی یا کوئی فقیر بے نیاس ہو جائے غنی ہو جائے قابلہ رویت الحلال یہ تمام چیزیں چاند نظر آنے سے پہلے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا بچہ بالغ ہوا فقیر غنی ہو گیا تو اس صورت میں کیا کم ہے و جمد حاضر زکاتوں پھر تو واجب ہے اس زکوٰۃ کا ادا کرنا الحم ان سب پر اب یہ بچہ بالغ ہوا ہے خود پر واجب ہے ہاں جی یہ فقیر غنی ہو گیا خود پر واجب ہے ہاں جی اور یہ کافر مسلمان ہو گیا خود پر واجب ہے اب اس کے باپ پر واجب نہیں البتہ ہمارے علاقوں میں باپ سب کی طرف سے ہمیشہ دیتے کیونکہ گھر میں جو بھی آمدنی سب باپ کے پاس جمع ہو جاتی ہے اس وجہ سے ورنہ جو یہ زکوۃ ہر بالغ و آخر پر خود پر واجب ہے لہٰذا چاند دہنے سے پہلے عید کی چاندا اگر یہ چیزیں ہو گیا کافر مسلمان ہو گیا بچہ بالغ ہو گیا فقیر غنی ہو گیا تو زکوۃ فطر نکالنا واجب لیکن ولا و لدا اگر پیدا ہو جائے کوئی بچہ او تمل لگا اب دنیا آپ جو ہے ایک غلام کا مالک بن گیا پہلے مالک تھا اب یہ مالک بن گیا ہاں جی تو عالمن وجب نفقت و مالک تو ان دونوں کا ہاں جی یعنی اگر شان نظر آنے سے پہلے اور کسی کے گھر میں کوئی جس جی طرح کافر مسلمان ہو گیا باغی نابالغ نا بچہ بالغ ہو گیا ان پر خود پر واجب ہے ایسے ہی ایسے اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو عید کی چاند نظر آنے سے پہلے روحیت ہلال چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ولا ولید ولادھن کوئی بچہ پیدا ہو جائے عید کی چاند دہنے سے پہلے اور تماللہ لگام دن یاد چاند دیکھنے سے پہلے کوئی شاخ جو غلام کا مالک بن جائے تو ان کا نسخہ کس پر واجب ہے فالا من تو ان کے نسخہ واجب ہے ان لوگوں پر وہ جب تو ہوا تو آلی ہیں جن پر اس بچے اور غلام کا نقہ واجب ہے بچے کا نقہ کس پر واجب ہے باپ پر واجب ہے اور غلام کا واجب ماں باپ اس کا جو ہے نفقہ غلام کے مالک کے اوپر ہے لہذا ابھی بھی جب ایک بندہ عید کی چاند دینے سے پہلے کسی گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور کسی نے کوئی غلام خرید لیا عید کی چاند دینے سے پہلے تو ان دونوں کا فطرہ خدے مالک پر اور آقا پر اور والد پر واجب ہوگا بچے کا والد پر اور غلام کا مالک اور آقا پر وجب الکوات میں تو جن پر ان کے نف کا واجب ہے روزانہ کا خدشہ وجب ال واجب ہے زکوٰۃ میں ان دونوں کا زکہ جن اس بچے نوزاد بچے کا اور اس اس کا اس غلام کا خدا اس مالک پہ واجب ہو جائے گا یہ ولاؤ کا نا اور اگر بعد روحیت الال اگر چاند نظر آنے کے بعد جو ہیں یہ چیزیں ہو جائیں ہاں جی چاند نظر آنے کے بعد اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہو گیا چاند نظر آنے کے بعد کوئی غلام اس غلام کا مالک ہو گیا یا چاند نظر آنے کے بعد جو ہے کافر مسلمان ہو گیا بچہ جو ہے بالغ ہو گیا فقیر غنی ہو گیا ایسی صورتوں میں لم تجب پھر تو ان پر واجب نہیں ہے یہ فطرے لاکن استحبہ لیکن مستحب ہے ان قبل صلاطی عید اگر یہ ساری چیزیں عید کی نماز سے پہلے ہو جائیں عید کی نماز سے پہلے کافر مسلمان ہو جائے بچہ بالغ ہو جائے فقیر غنی ہو جائے کسی گھر میں بچہ ہو جائے کوئی غلام مالک کوئی غلام کا مالک ہو جائے اور یہ سب جو ہے چاند دہنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے اس بیچ میں ہو جائیں تو پھر ان پر مستحب ہے ان کی طرف سے فدیہ نکالنا فدرہ نکالنا لیکن اگر جو عید کی نماز بھی ختم ہو جائے تو یہ مستحاب ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اکثر سوال ہمارے لوگ کر لیتے ہیں اگر عید کی جو ہے چاند رات کو کوئی مہمان ہم کسی کے گھر میں ٹھہریں گے اس کا فطرہ بھی اس میزبان کے اوپر واجب ہے نہیں، تو یہ آزان گرمی اللہ وسلم رکھیں ہمارے فقرے کی روشنی میں مہمان کا فدیہ، فطرہ جو ہے میزبان کے اوپر واجب نہیں ہے وہ اپنے اگر بچہ ہے تو اپنے ماتا جو باپ وغیرہ ان کے اوپر ہیں اگر آزاد ہے تو وہ بالغ عکل ہے خود کے اوپر واجب ہے مہمان کے اوپر میزبان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کسی کا یہ بھی آپ لو سن کریں اللہ علامہ سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا ہو